بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل الله ظهورهم عنا الحمد لله رب العالمين على رسوله الكريم وعلى الذي واصحابه اجمعين بالله من الشيطان الغزير بسم الله الرحمن الرحيم ان الشيطان لكم عدو عض فاتخذوه عدوا يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير سبحان الله بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله محمد بدون كرم سبحان الله دوستو وہابی لوگ وہابی فرقہ کے متعلق جو کچھ پہلے بیان ہو چکا اگرچہ وہ تسلی اور تشفی عالیہ سنت کے لیے کافی ہے تاہم کچھ حقائق نئے سامنے آئے ہیں. اس خبیص اور بدباتن اسلام اور آل امت... اسلام دشمن جماعت کے متعلق مسلمانوں کو کما حق ہو خبر کرنے کے لیے وہ نئے حقائق پیش کرتا ہوں سبحان اللہ.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 انتہائی ہیں ایسی باتیں پیش کرتا ہوں دنیا وابیت کا کوئی شخص ان سے فرار نہیں کر سکے گا سوائے <تصفيق> <اللہ> <اللہ> <بزرخ> قرار <اللہ> کے چارہ نہیں ہوگا سلحان اللہ ان کی انگریز پرستی اور انگریز غلامی کو بیان کرتا ہوں لیکن یہ بتاتا چلوں کہ وہابی سے مراد دو ٹولے ہیں دونوں پر وادیت سے اطلاق ہوتا ہے ایک وہاں غیر مقلف جن کو وہاں اہل حدیث کہتے ہیں ایک وہاں بھی مقلر جن کو جو بندی کہتے ہیں یہ کہ دونوں گروہ حا بھی نام کی تبدیلی سے دھوکے مت کا آئیے نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی سمجھ نہیں آ رہی تو شاہ واحد کے متعدد نام ہے تعدد اسما سے تعدد حقیقت ہے جو ہے اس غلط فہمی میں آپ مت پڑھیں اس دھوکے میں نہ پڑیں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 ہر ہدایت اور ایمان کی بات کی ابتدا سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کا میں نے نام اس نہیں لیا کیونکہ آ... ملائکہ کا وجود بھاگ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجمائے اور الجائق کے نام پہ لے صوفیہ محمد حسین کا اس بات کا رجما اور اتفاق ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں تو جناب ابلیف نے سیدنا آدم علیہ سلاط و تسلیم کی تعظیم سے رو گردانی کی اراض کیا جس جس اللہ تعالیٰ کی جس اطاعت میں تعیم نبی تھی ابلیس نے وہ اطاعت نہیں کی حالانکہ حالانکات خدا تعالی کی تھی نیشت, نیشت, نیشت. اللہ تعالیٰ نے شرما اسد العظم سجدہ کرو آدم کو حکم اللہ تعالی کا تھا لیکن اڑا وہ کس بنا نہ تھا اس وجہ سے اتنی اڑا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے نہیں ابا وس تکبر کہ میں اس سے اچھا ہوں نہ خیر من, من ہو والی بات اس کے اندر اپنی عزت اپنی تعظیم اپنی شان کے گھمنڈ اور غرور میں وہ لانتی مبتلا تھا اور یہی بابیا کا کام ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ اور یہ کرام کے مقابلے میں اڑتے ہیں مرتے ہیں نستے ہیں کہتے ہم، ہم، ہی ہیں ہم کمال ہے ہم کم نہیں ہے یہ کون ہوتے ہیں جن کو تم امام بناتے ہو ہم خود امام ہی ہیں ان کا دعویٰ اپنا وجود تسلیم کروانا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو امام تھے وہی امام ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم امام ہیں اور کیا چکر کریں یہی اختلاف ہے ہم کہتے ہیں یار جن کو امامت کا حق حاصل تھا وہی امام ملو یہی ملو وجہ, ملو وجہ ملو ہے کہ ہم چاروں اماموں کو کیا ان کے علاوہ بھی اہم کرام جو امام سفیان سوری امام افزائی جیسے ہیں ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں ان کی جو فقہ تھی جب تک تھی ہم اس کو برحق مانتے ہیں بعد میں اس کا وجود نہ رہا دیگر اماموں کی فقہ کا لیکن س... امہ ان... ان... اکرام کی ہم تعظیم کرتے ہیں دل سے مانتے ہیں ان کی فقہ کو بھی صحیح برحق مانتے ہیں <تصفح> اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق والے حق مانتے ہیں آلہ. آلہ. آلہ.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 اعمال کی تمام تر عمارت اعمال کی تمام تر عمارت جو ہے وہ صحت اعتقاد پر مبنی ہوتی ہے اگر اعتقاد صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا جب اعتقاد صحیح نہ ہو تو عمل ناممکن ہے عمل کا صحیح ہونا جب عمل صحیح نہیں ہو سکتا تو تقوا کیسے ہوگا نا تو اس کا مطلب یہ نکلا ان سے تقوع کا دور وہ خوب ہے ریزگار ان کے اندر نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اولیاء اولیا اکرام کبھی کسی کبھی کسی علاقے میں آپ نہیں دکھا سکتے جب باقیوں کے اندر کوئی بلی پیدا ہوگا سی بات کیا ہے جو میں وراثت امبیا میں ان کے پاس اللہ تعالی نے کرامات تکوینی اور کرامات جو مارفت ہوتے ہیں ان اللہ تعالی نے ان کے اندر رکھے ہیں یہ فارغ ہوتا ہوں دولت عزبا صرف اللہ تعالیٰ نے علیہ سنت میں رکھتی ہے اچھا بات کو سمجھنا ابتدا کون سے تو ہوئی اس اس خنزیر سے ہوئی یعنی ابلیس سے وہ بھی تعزیم میں عبادت اللہ کا انکاری ہوا خود کو اچھا جان کر اور یہ بھی اسی لعنت کے اندر چکر میں موجود ہے ان کا کوئی البانی یا گفلان ہے گفلان کو کا وہ کہتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں امام ہم چھوڑے ہیں تو مانو ان کی بات کیا ہے ہم دیکھو کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور زندگی ان کی دیکھ لو تو عرب کی تمام نیچری اور لادین حکومتوں کے ٹڈو اور غلام ہیں جی کبھی ان کے خلاف ایک جملہ ان لائنوں نے کہا حالانکہ پتا ہے کہ سارے انگریز کے غلام جیسے ابھی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے جیسے میں نے دعویٰ کیا کہ یہ انگریز کے دوست انگریز پرست پرستار ہیں اور غلام ہیں یہود سارا کے جو غلام ہیں اور پرستار ہیں بالکل اسی طرح اگر دعوے کو نہ سا... اس دعوے کو دلائل قبی براہی سے سا... اگر نہ سابق کردو کرتا ہے وہاں سے ہوئی پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پگس میں وہ شخص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 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں یہ فرمایا اذا لم اعدل جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کروں گا اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے تلوار لے کر یا, یا رسول اللہ سکتا میں اس کو مار دیتا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلح کے وقت کے قتل سے منع قرما دیا قتل سے منع دیا آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہ محمد دعو لا یا سننا محمد باری مسلم وغیرہ کی جی روایت حضرت جابر سے فرمایا عمر چھوڑ دے چھوڑ دے لوگ یہ نہ کہیں محمد اپنے اصحب کو اپنے سنگیوں کو مارتا ہے لوگوں سے براد ہے کفار لوگ تو فار تک اطلاع پہنچے گی تو ان کو یہ پتا تو نہیں کہ یہ منافق ہے مرتا کا بےمان ہے کیا ہے تو وہ سمجھیں گے محمد اپنے اصاب کو مارتا ہے لہذا نفرت پھیلے گی اس سے انتظار کرو اسلام کا اسلام کے وقت کا جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں اور پھر وقت آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کو مسئلے سے نکالا خیر وہ تو سیرت ابن شام سیرت ابن شام کے اندر موجود ہے جس طرح صاحب کرام نے مسجد سے سے آپ نے قتل سے جو منع کیا اس کی وجہ یہ بتائی کہ لائے محمد اللہ صاحب ہو تو محمد اپنے اصحب کو مارتا ہے مار ڈالتا ہے یہ لوگ نہ گمان کر بیٹھے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 قوم نکلے گی اگلی روایت کے اندر آیا ہے مثل کا لفظ کدھر گیا فیوشے مم. مم. مم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت کنزلم کے اندر طبرانی کبیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فیوش کو یا قومن مثلا حاضہ یش علون بے کتاب اللہ آداب كِتَابَ کتاب یکراؤن کتاب اللہ محلہ کا تن روس و یا کا تن ایسا ہارا جب صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا یہ شخص ہے نا مسلا ہارا اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے یقینا نکلیں گے بھائی. یقینا اس جیسے اس جیسے کیا مطلب کہ جس طرح یہ مجھ پر دیدہ دلیری سے جلت سے بے باقی سے گستاخی سے اعتراض کر رہا ہے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 کیا تو کہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں خلقتنی من نار و خلقتن من تین خلقتنی من نار و من تین اس کو تو نے اس کو آگ آگے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا تو والے کو کہتا ہے اس کو سجدہ کر شیطانی دلائل اپنے گھر کے رحمان کو, کو بتا رہا ہے رحمان کو بتا رہا ہے کہ تو غلطی بھائی نمب اللہ میں صحیح ہوں تیرا حق نہیں بنتا مجھے کہنا کہ نہیں تو تننے والا ہے وہ بنانے والا ہے بنانے والے کو بتا رہا ہے کہ نے اس سے بنایا بنانے بنانے والا بھول گیا کو پتا نہیں بننے والے کو خبر ہو گئی بنا پائے یہ بتا رہا ہے اس کو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں سوچو تو صحیح کیا کر رہا ہے وہ آپ کو دیکھو ارے خدا کے بندو توافق دیکھو توافق خو کیسا عجیب ہے وہی میں اس نے آپ صلی اللہ وسلم پر دیدہ دلیری سے اعتراض کر دیا آپ صلی اللہ وسلم نے جب منع فرمایا تھا نا سے پرلت وجہ بیان فرما دی کس وجہ لیکن آپ نے ان کو مارنے ان کو مارنے کے لیے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 کیونکہ اس وقت پھر دنیا کو معلوم ہو جائے گا کافر بھی جان لیں گے کہ یار وہ بغاوت کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں اور بغاوت کی وجہ سے قاتل تو کافر حکومت بھی سمجھتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہونا چاہیے صحیح ہے بات نہیں سمجھ آ رہی سبحان <تصفح> <اللہ> <تصفح> تو وہ منافرت کا جو خدشہ تھا وہ پیدا نہیں ہوگا خوراجو یا فروج کریں گے انہوں نے پھر خروج کیا یہ قوم ہو ذل جیسی ایک قوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نکلی حکومت وقت کے خلاف خروج کیا انہوں نے خروج سے خوارج بن گئے کیا بن گئے خوارج. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا خوارج جو ہے انہیں لوگوں کو کہیں گے جو حکومت کے وقت سے خلاف بغاوت کرتے ہیں ارے بہتر بغاوت کا لفظ کیا ہے وہ کس لیے ہے باغی اور خارجی میں فرق ہے اب اس فرق سبحان کو سمجھیے گا سبحان <تصفيق> <اللہ> <سبحان تصفيق> زمن کے اندر یہ آپ یہ ننی تاریخ سنی تحریک وغیرہ جتنے فسادی لوگ ہیں اور یہ سنا ہے ملتان کے کاظمی نے نئی شیطانی زمان تیار کرنا شروع کر بھی ہے کیا نام تحریک اسلام تحریک بقاء اسلام جس کا میں نے نام رکھا ہے تاریخ فنائز ایسی شیطانی جماعتیں جو ہیں نا شری حکم ان کا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا وہ کس درجے کے مجرم لوگ ہیں نہیں سمجھ آ رہی اللہ تو جناب باغی اور خارجی میں فرق ہے اگر بادشاہ حق کے خلاف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 لیکن آگے غالب نہ ہو ظلم کی بنا پر ایسا کرتے ہیں تو پھر بغاوت میں شمار ہو سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شمار نہیں کیا گیا سبحان اللہ جب وہ ظلم جاتتی نہیں ہے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 کہ مسلمان یہ مشرق ہیں واجب القتل کافر ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اور عملی طور پر قتل ان کے کوئی مارنا شروع کر دیا جائے سمجھے گی ہاں جی تو ایسے شخص کو خارجی قرار دیا جاتا ہے احتجاجی طور پر چاہے وہ حکومت کے اپنا حکومت کے خلاف قروج کرے چاہے نہ کرے سمجھ نہیں آ مسلمانوں کی تکفیر کرے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف سب کافر ہیں سب مشرق ہیں سب واجب اب قتل ہیں پھر یہ احتیاط رکھے موقع ملے تو عمل کر کے قتل کر دے یہ خارجی ہیں جس اعتقاد کی وجہ سے یہ اعتقاد ہے تو تقسیر صاحبہ جو ہے وہ اتفاق سے ان, کو ان خارجیوں کے اندر تھی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 یہ اور صحیح پہچان اور حقیقت یعنی ماں کے حاصل جس کو کہتے ہوئی یہی بنتا ہے دیکھیں حضرت خاتمت المحقین ہمارے فقہ حنفی کے اندر روئے زمین کے مسلمہ شخصیت امام شامی رحمہ اللہ در مختار پر جن کا حاشیت مشہور ہے رد المختار شریف رد المختار تو آپ نے باب المرتق کے اندر در مختار کے اپنے حاشیے میں باب المرتد کے اندر ایک عنوان دیا مطلب فی اطبائے عبد الوہاب الخوارج فی زبان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 ہمارے زمانے کے خارجی عبد الوہاب کے متبین آپ فرماتے ہیں دن مختار والوں نے کہا سمل الخارجون عن طاعت الامام سکن امام کی فرما برداری و تاج سے نکلنے والے تین ہیں اتوا طریق ماحول میں حکم حکم کو پہلے معلوم ہو چکا و وہ بغاق وہ یچی و حکم ان کا حکم آگے رہا باغیوں کا خوار قوم ہے دمانا یسبو نہ صحاب نہ تو بغات کا حکم دیا یعنی کیا مطلب کہ کی قتل اس وقت ہوگا جس, جس وقت کریں گے حکمام حکم بغا اسی وجہ سے کہا ہے باغی جب تک بول کر حکومت کے خلاف حکومت قتل نہیں کر سکتی انتا. کسی کے خلاف بولنے پر قتل کیا جا سکتا کوئی آدمی سوائے اللہ رسول کے یا پھر صدم ہو جائے گا الگ بات ہے ورنہ کسی میں وقت کے خلاف بولنے پر قتل نہیں کیا جا سکتا کسی یا ہاں جب وہ خروج کریں گے بغاوت کریں گے کہیں گے ہم خوش یا نہیں مانتے ہمارا اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اس وقت اسلام وہ حکم بغات میں آ جاتے ہیں پھر ان کا خبر گا خارا میں یہی اشارہ رسول اللہ کرم اللہ علیہ وسلم نے سرمایا تھا سمجھ نہیں بات کیا جاؤں اپنے کرام کی عظمت پر تو سولون عزیز سے یہ حکم نکالا اور بالکل شادہ کرام کی سیرت تجربہ سے انہیں اب یوکفر اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہات المن طاقت ایسی طاقت جس کے جس سے اپنے آپ مطلب اپنی روک لیں دوسروں کے عملے سے مانا ہاتھ یوکفر اللہ صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت خارجی جو ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں اس کے تحت لکھتے ہیں علم تھا اللہ غیر و شرطن فی مسمل خواریں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 تو اس وقت اتفاق سے وہی تھے تو یہ ان کو کافر کہتے تھے لہٰذا یہ شرط نہیں ہے لہذا آج کے بعد بھی اگر یہ کہیں کہ ہم تو صحابہ کو کافر نہیں کہتے تو ان کے خارج خارجی ہونے میں شرک مت کرنا کیونکہ ایسا اور کے مسلمانوں کو تو مشرک کہتے اور عملی طور پر مارتے رہے جیسے آگے آ رہا ہے بنا ہوا بیان المل خراج شید علی ربی اللہ ویق پی فی ہم خارجیوں میں اتنا بات کفایت کر جاتی ہے یہ اعتقاد سمجھ بات کیا رہی تو وہ کال کو پھر لگتے دوسروں کو دبو کما با کافی زمانہ فی اتمائے عبد الوہاب الین خاراجو نجلب مذہب الحابلہ لاکنسلم مشرقہ یہ ہے کہ جیسا کہ واقع ہوا سمانے نا ہمارے دور میں یہ تیرہویں صدی کے ابتدا میں ہوئے ہیں یہاں شامل ہیں مولہ نا تیرہویں صدی کی ابتدا میں ابتدا میں ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے بارہ سو بارہ سو باون میں ان کی وفات شریک ہے اور بارہ کے آخر تیرہویں کی ابتدا میں یہ فضی ٹولہ پیدا ہوا تھا نا عبد الوہب وادی کا تیروی صدی کی ابتدا میں یہ ادھر نکلے تو آپ فرماتے ہیں جیسا کہ واقع ہوا ہمارے دور میں عبد الوہاب کے تابے داروں میں الدین اخارا من نجد جو نجد سے نکلے و تخلب الحرم نے اور حرمائن عمین شریف مکہ مدینہ پر غلبہ کر لیا تو سلوط وہ کانوین کا مذہب الحنا بلا ہمبلی امام, امام محمد بن حنبل کا مذہب چراتے تھے چراتے تھے یعنی دعویٰ کرتے تھے ظاہر رکھتے تھے ورنہ تھے نہیں حال کا مذہب مطبب تو چرانا ہماری بات کیا چراتے تھے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں ہمبلی لیکن ہم بلی نہیں تھے کیونکہ امام محمد بن امبل کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو آ کے مشرقہ مسلمانوں کو مشرقہ لاکنہ ہوں تاکہ دوں لاکنہ ہوں یہ لیکن استطلاق کے لیے آتا ہے کہ مذہب حنابلہ جو وسراتے تھے تو کیا جو ان کا اعتقاد تھا وہ مذہب حنابلہ کے مطابق تھا نہ کیا لاکن نہ یہ وہاں نہ کرنا د یہ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ہم ہمسلم کہ مسلمان صرف ہم ہیں یہ لانتی سمجھتے ہیں کہ مسلمان صرف وہ انخال اعتقاد ہوں اور جو ان کے اعتقاد کے مخالف ہو وہ سب مشرق ہونا مشرقین اور مشرق بھی اس طرح کے وہ شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو جال سے بھی بڑے مشرق ہیں ابو جال اور کفار کو بچانا ضروری ہے ان کو مارنا فرض ہے اور ایک وہ دیکھو بس تباہو کے غال کا قتل آہل سنت ہے اور اپنے اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے مسلمانوں کے اہل سنت کا قتل جائز سمجھا اور وہ قتل اولا ہے اور ان کے علماء کا قتل اہل سنت کا اہل سنت کے علماء کا قتل جائز جانا حتیٰ کا صلی اللہ تعالی شو ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے شوکت اور حکومت کو اجاڑ دیا توڑ دیا خراب بلا دوں غفر البم آساکر مسلمین صلاطین سن بارہ سو تینتیس کے اندر ان کی ایک مرتبہ حکومت وہ ترکیوں کی جنگ سے ختم ہو گئی جو مکہ مدینہ پر انہوں نے قائم کی تھی پھر لانچ انہیں برطانیہ سے مل مسلمانوں کے خلاف پھر انہوں نے بغاوت کی ترکیوں کے خلاف اور پھر دوبارہ یہ جو آج, کا آج تک حکومت مدر چل رہی ہے عرب کے اندر واپیوں کی یہ برطانیہ کے ساتھ اتحاد اور برطانیہ کی امداد اور برطانیہ کے تعاون اور برطانیہ کے ساتھ یکجہتی کی بنا پر قائم کی گئی ہے اور ان کے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں جی ورنہ ایک مرتبہ ان ظالموں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی بارہ ہزار کا لشکر لے کر سعود سعود کا بیٹا عبد العزیز جو تھا وہ لے کر ادھر گیا تھا جس طرح کے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 فرقے کی فرقے کے یعنی فرقے, فرقے کا اجماعی مسئلہ ہوگا بالکل <سؤال> <بنکل> موہریں لگی ہوں گے. اتفاق ہوگا اب جناب جی نا سن بارہ سو تینتیس میں تینتیس میں ان کی حکومت ترکیوں نے آ کر ختم کی اس وقت مصر میں جو بادشاہ تھے نا مصر کے جو حکم تھے انہوں نے آ کر مجھے نام بھول گیا یہ ترجمان عادی میں لکھ کرایا وہ تو انہوں نے آ جو ہے نا ان کو شکست دی ان خبیصوں کے قلید جو پاؤں تھے ان سے سرزمین مقدس کو پاک کیا اور پھر جا کر انگریز کی ساتھ باز اور سازش سے ہے اور ان کی طاقت سے ان, ان, ان, ان کی یہ جو بالکے اور یہ اطفال محدین اور عابدین ان کے پھر ان کا حکومت ثانی جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے جی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 یہ بغیر نکاح کے ہمارے لیے حلال ہیں کیونکہ یہ ابو جال سے بھی بڑے کافر ہیں اور ہمارے مالوں کو حلال کر لیا اپنے آپ جہاں جی کوئی اگر کابل کا گلاف پکڑ کر کھڑا ہوتا تھا نا اس کو بھی یہ قتل کر دیتے اس جرم میں یہ سنی ہے یہ مشرق ہے تو مشرق ہے کیونکہ جو آبھی ہے صرف وہی واقعی مباحد ہے اور یاد رکھنا کہ ہمارے اہل سنت کے اعتقاد میں یہ بات داخل ہے ہمارے اہل سنت کے اعتقاد میں یہ بات داخل ہے کہ جب تک کسی سے کفر شریح نہ ہو کفر تابیلی کی بنا پر کسی بھی فرقے کو کافر نہیں کہا جائے گا <تصفح> یہ اہل سنت کے اعتقاد میں داخل ہے اس کو واجب قتل نہیں قرار دیا جائے گا <تصفح> ہاں جب کفر اجماعی سامنے آ جاتا ہے پھر کافر ہے جس کو ارتداد کہتے ہیں جتنے بد مذہب فرقے ہیں ان کے متعلق یہ کام ضرور ہے کہ ان کے بڑے جو ہیں ان پر حکومت سے وقت اسلامی حکومت پابندی لگاتے بعد میں آتے تو قتل کر دے سیاستن وہ قتل ہے نہ کہ وہ کوفرور ارتداد کی بنا پر قتل ہے یار بات سمجھو کا مطلب یہ ہے کہ فساد ڈال رہا ہے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 کہ وہ اپنی عوام کو بچائے یہ جب اٹھ کر اور خارجیوں نے مولالی کے دور میں وہ قتل عام شروع کیا تھا ایک مشہور صحابی حضرت حمزلہ غسیل الملائکہ کا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو انہوں نے قتل کیا تھا شہید کیا تھا خارجیوں نے ان کے گھر والی تھی، یعنی سی یعنی ولاد ان کی ان کے پیٹ میں بچہ تھا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 حلق سے ان کے نیچے نہیں اترے گا دل میں نہیں اترے گا قرآن زبان پر رہے گا زیادہ سے زیادہ قرآن ہی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کے حلق سے نیچے سے نہیں اترے گا یعنی دل میں قرآن جب تک دل میں نہ نا آئے تو زندگی نہیں بدلتی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <اللہ> اس وجہ سے وہ ہر طرح کے فصق و فجور میں مبتلا ہوں گے کی فرمایا آپ نے سب سے بڑے دشمن ہوں گے قرآن کے وہ ہوں گے دشمن آدھا کے دشمن ہوں گے پر. تو وہ قرآن یعنی علی کے دور میں یا پہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کو قتل کرو گے تم ان کو قتل کرو گے ان کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا جس کا بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا اس کو کہتے تھے رفت گیا اب کیسی عجیب بات ہے یہ بھی عجیب اتفاق ہے حجی یہ بھی عجیب اتفاق ہے قدرت کی طرف سے الہی سمجھو تو ادھر ظلم خوشرا ہے ادھر ہے وہ بھی انسانیت وہ بھی انسانی بدن کے اعتبار سے ایک نقصان رکھتا ہے کمی رکھتا ہے کہ اس کی کوکھ چھوٹی تھی خوی تیرہ سات پیراتون کی تصویر ہے سات پیراتون کا مانا ہوتا ہے کوکھ تو خوئے فیرا چھوٹی کوکھ والا وہ دی بکھی ماری سی آئی انسان انسانی بدل کے اندر ایک عجیب سا نقص اس کے اندر موجود تھا اور پھر اس کے بعد جیسا وہ آ اس کا نا وہ لطفیا تھا لطف فتیا عورت کے چھوٹا سا پسٹان جو ہوتا ہے نا اس کی طرح یہ بازو جو تھا نا وہ آگے سے ہاتھ نہیں تھا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 اور آپ نے فرمایا دیکھو یار اس طرح کا کچھ شخص ہے انہوں نے کہا دیا ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ للہ میرے نبی افرم الحمد للہ سے جو فرمایا تھا وہ ایسے لوگوں کو قتل کرے گا جن کے اندر ایسا شخص اللہ ہونے ویسی ڈیمانڈ کو قتل کر دیا میں نے بات کیا اور اسی موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا قتل ان کو کرے گا اولت دو گروہوں میں سے جو حق حق کے زیادہ قریب ہوگا اولت کا فتح حق کے زیادہ اس وقت ادھر سے سید رام معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دینا تو سید معاویہ اور ان دو گروہ میں سے قتل کرنے والے اس لائن ٹولے کو مولا علی کا گروہ تھا یہ مولا علی کا گروہ تھا تو اولت کا ایفت نے حق آپ نے اسی وجہ سے بڑھ دو طائفوں دو گروہوں میں سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا اس کا مطلب ہے حضرت معاویہ بھی حق کے قریب کیونکہ تھے کیونکہ اجتہادی تھے پر اجتہادی خطا خطا جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ایک خطا میں اس طرح کی خطا نہیں ہوتی کہ بندہ مجرم بن جائے نہیں الٹا ثواب کا مستحق ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارہ فرمایا کہ وہ حق کے قریب ہے لیکن علی اس سے یاد آنا رہے سلحان اللہ سرحان اللہ اور فرمایا جو لکھوا کو حسین کے حق ہے وہی وہ قتل کرے گا اس کو ایک برو کو موالی نے قتل قرار کیا قتل کیا سمجھ نہیں بات کی آ رہی بات کو سمجھو جی تو بھائی تو بولو بخار کی تھے پھر, پھر اب عبد الوہاب کو خارجی قرار دیا گیا اور قرار دینے والے ہمارے آئی مائے گرام جن تک بریلویت کا نام نہیں پہنچا بات سمجھنا پڑا یہ بدھ لوگ سمجھتے ہیں بریلوی بریلوی یار امام بہن رہا بریلوی ہندوستان میں نام مشہور ہے ارب کے اندر تو جانتا ہی نہیں تھا ادھر تو اہل سنت اور آپ بھی اہل سنت ہیں بریلوی کیا ہوتا ہے ہمارے سنت ہے سن لائن امام احمد ازہ نے ہمارے عالیہ سنت کے عقائد حقہ کی صحیح ترجمانی کی ہے اس وجہ سے ہم رضوی رضوی مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ بریلوی کہنا شروع ہو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک, ایک ایسی غلطی ہے جو غیر شوری غیر ارادی طور پر ہے ہے غلطی کہنا نہیں کیونکہ بریلوی سے ہم معدود ہو گئے ہمارا تو دائرہ بہت وسیع ہے ہمارا وجم سب ہم سنت ہے اہل سنت ہماری ہے ہماری پہچان یہ ہے اب باپ فرید بیس اس میں آ جائیں گے جہاں تک بریلوی کا نام نہیں پہنچا سبحان اللہ جب تک بریلوی کا نام نہیں پہنچا عالیہ سنت و جماعت کی بات کرو گے تو تمام انبیاء ہم بیا اہل سنگت میں سبحان آل اللہ, آل آل اللہ! اللہ! مولیا ملائکہ بلکہ میں تو کہتا ہوں ملائکہ سبحان ملائکہ علیہ سند میں داخل ہیں جب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو, تو سب سے پہلے فرشتے جھوک پڑے فرشتے جھک پڑے اور یہ موہر لگا دی انہوں نے خجال جس کی تو منوائے گا ہم ہم تکبر والے نہیں ہیں ہم آکڑ والے نہیں ہیں جس کو تو منوائے گا ہم مانے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ تو بھائی بات یہ ہے کہ جماعت یہ ہمارا نام ہے صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ احرام سے یہی چلا آ رہا اچھا تو کون سی بات میں کر رہا تھا ہاں یہ امام شامر ہے موللہ پھر کے علاوہ تو میں ہاں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ نہ سمجھنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جبادیوں کے خلاف بریلوی بریل بریلوئی تو ادھر پیدا ہو رہا ہے یہ ارب والے امام یہ دیکھ لو بارہ سو باون بارہ سو باون, باون میں امام اہل سنت کی وفات ان کے بعد بہت بات ہے امام اہل سنت کی وفات امام شامی کے بہت بات ہے اسی تیرہ سو چالیس فضری کو ان کی وفات ہے <founders> ان کی وفات کا بارہ کتنا عرصہ پہلے کے امام احمد رضا سے بتائیں بات کر ولادت ہوئی امام صاحب کی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 بات یہ سمجھتا یہ حنفی مذہب کے امام ہے یہ میرے پاس تفصیل ہے یہ مالکی مذہب کے امام ہے مالکی مذہب کے لوگ ہندوستان میں نہیں ہیں نہ شافعی مذہب کے لوگ ہیں نہ ہمگلی مذہب کے لوگ ہیں یہاں سب حنفی ہیں افغانستان میں سب حنفی ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں سمندر کی دوسری طرف چلے جاؤ تو ادھر جا کر پھر عرب کے اندر مصر کے اندر شام کے اندر ادھر مالکی شافعی یہ ہم یہ سب لوگوں پر ہیں سمجھ آج بھی ہیں یہ مال کی مذہب کے امام ہیں اور ان کی جو آ, میرے خیال میں رات میں پڑ تھا بارہ سو اور کچھ کو ان, بارہ سو پندرہ با, یا سولہ کو ان کی بفاظ ہے امام احمد ساوی مالکی کی یہ جلالین پر جو انہوں نے ہاشے لکھا ہے انہوں نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا شروع شروع میں فاتر سے ان انما يدعو من اس آیت مبارکہ کے ساتھ امام صاحب مالکی رحمہ رحم اللہ مالکی کی مذہب کے عرب کے وہ یہ بھی امام احمد رضا کی پیدائش سے پہلے مبارکہ بیانے. یہ لکھ رہے ہیں اس میں اس آیت کے اترنے کے اسباب بیان فرما رہے ہیں ایک سبب پہلے بیان فرما دیا پھر دوسرا قیلہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ قلعہ حاضل آیت لازل خوار چلینا یہ ہر ریفون طویل فرمایا اب بعض حضرات عیمہ علماء یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ آیت اتری ہے فرخوارج خارجیوں کے حق میں خارجیوں کے متعلق اللہ دینا یہ ہر رقو تعویر الکتاب و جو کتاب و سنت کے معنی کو بدلتے ہیں وہ ایک تحل اقتما المسلمین اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے خونوں کو اور مالوں کو حلال سمجھتے ہیں آگے وہی بات وہ فرق کیا بتایا تھا انہوں نے کہ کہ ہم مسلمان ہیں باقی ہمارے علاوہ سب کافر ہیں اور پھر یہ ہے کہ بھائی واجب القتل ہے آ، آ، آ، ان کا خون ہمارے لیے حلال ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال یہ خلیج عقیدہ رکھتے ہیں کما ہوا مشاہد الان جیسا کہ اب مشاہدے میں آیا فی نذائر ان خارجیوں جیسے لوگوں میں وہ کون ہیں جی آج تم الحجاز وہ حجاز حجاز مکہ مدینہ شریف کے علاقے کو کہتے ہیں حجاز کی سرزمین پر یہ ایک فرقہ پیدا ہوا یو قال الحم ان کو کیا کہا جاتا ہے <تصفح> وہابیہ کہا جاتا ہے یا سب ان شے کو گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں ہم حق پر ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں الا ان کا ربن خبردار سن لو یہی جھوٹے ہیں. کوئی حق پر نہیں ہے یہ جی باطل والے استحضا مشان شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا یہ جی اس کے مغلوب بندے بن گئے <تصفح> ذکر الله ان کو اللہ کا ذکر اس نے بھلا دیا دین بھلا دیا جو حق تھا اتباع تھی بزرگوں کی وہ سب ختم کروا دی ان سے بلا کا حزب ال سن لو یہی شیتانی گروہ ہے یہ شیطان کی جماعت ہے وہاں کس کی جماعت ہے مالکی فرماتے ہیں احمدی مالکی فرما رہے ہیں کتے لوگ دھوکہ دیتے ہیں بریلوی بریلوی بریلوی یہاں بریلوی کیا کرے گا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بریلوی ان تک کو نہیں پہنچا یہ کیا کہہ رہے ہیں بریلویوں تک ان کی باتیں پہنچی ہیں بریلویوں کی باتیں تک نہیں پہنچی باتیں پہنچی اللہ حضبت شہصان خاص سیرون خاصرون خبردار شہسان کا کرو ہمیشہ گھاٹے میں اور باقی یہ لانٹی ہمیشہ ہی گھاٹے میں جہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کے لیے ندانوے کا گھاٹا آ جاتا ہے یہ نہیں آتا ہی مان سے بتاؤ بدانوے کا گاٹ نہیں رہتے ہیں پر جاتے ہیں گھاٹا نسل اللہ کریم سے ہم مانگتے ہیں یکخاب رحوم ان کی نسل ہی ختم کر دے امام کی صابی رحمہ اللہ عرف اللہ ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ان کی نسل ہی ختم کر دے یہ جی تفسیر سابق حجی نے وضاحت کر دی سمجھ یہ امام صاحب جو شامی ہیں امام ابن اللہ ان سے بھی آپ کو اچھا اسی کے متعلق ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں ایک ایسی عجیب بات ہے اسی کو اب کیونکہ وہاں پر واپیوں کو تسلط ہے جو کتابیں وہی چھاپ رہے ہیں تو وہ ایسے خبیش لوگ ہیں وہاں پر چار طبقے کتابیں چھاپ رہے ہیں ارب تسلط بھی انہیں کا ہے ایک یہودی ایک عیشائی ایک بھاپی ایک شیعہ انہیں لوگوں کا تسلط ہے وہی کتابیں چھاپ رہے ہیں شاید ابھی کوئی جگہ ایسی ہو کہ سے کچھ انی مطلب رکھنے والا کتاب شائع ہو اس وجہ سے یہ حرف ہوں نا ابھی لگ کتاب کا ان کا کتاب و سنت کے معنی الفاظ بدل دیتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ تبدیلی کا ایسا جناب دھاوا بول رکھا ہے کیا بیان کو ایمان سے ہوئے میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں میں کیا کیا ظلم و ستمن کے دکھاؤں حدی نکال دیتے ہیں سندے تبدیل کر دیتے ہیں عبارتیں کی باتیں اڑا دیتے ہیں ہاں جی یہی جو عبارت ہے صابر شریف کی میں نے کو دکھائی ہے یہ جلالین چھاپا مثر بہت پرانا پتہ ہے. کدھر ہے بیروتی ہے. بیروت پھر جناب جی انہوں نے کیا کیا دیکھے یہ چھاپا ہے دارول پودوں کے آتا یہ بھی پرانا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ دیکھ لو اپنے اسی حاش میں فوٹو کاپی میں کروا کے مختلف دار کو تو پھر علمیا والے کے اندر بھی ہے یہ اچھا پھر یہ ہے جناب جی نا یہ کس کا ہاں یہ کس کا دار الجیل بیروب کا یہ سلیل تشاخ علی محمد ابا اچھا بچہ سر اس کی تحقیق ہے اس کے اوپر ہاں امام شای کے اوپر لکھی بارہ سو اکتالیس ہے جی وفاق بارہ سو اکتالیس اچھا دارول والا پیرو یہ لکھا اس پر کیا کیا اسی بار وہ جو وہاب یوکال الحم البہاب تھا نا ادھر دیکھو آپ کو یہ صاف نظر آ رہا ہے اس پر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 یہ تو نہیں ہے یہ دار الفکر والے کا دار الفکر والے کا دار الفکر والے نے کیا کام کیا نئی کتابت کروا لی نئی کتابت نے اس کو اڑا دیا یہ دیکھو کہ نظائر ہم بس جو قالن مافیہ خاص اچھا یہ میں کیا کیا یہ کون پاکستان میں جو چھاپا اب چل رہا ہے وادیوں کے پاس وہ بھی وہی ہے جس میں نہیں ہے اچھا یہ وہی ہے جس کا حوالہ دے چکا ہوں سمجھ آ گئی اگلی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے گا خارجی ہونا تو ان کا سابت ہو گیا اس میں تو کوئی شخص والی بات نہیں رہی کہ یہ خارجی لوگ ہیں ان کے مذمت کے لیے یہی خارجیت کافی ہے پھر آج کے جو آدمی ہے نا انہوں نے ترقی کی ہے ہر قمد عمارت ہے نو سال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 پھر وہ خارجیت کی بو جو ہے نا پتہ نہیں کہاں تک کہاں تک پھیلی جنا مزدور جو ہے اس نے کتنا لوگوں کو متاثر کیا ابن کے پاس بھی وہی خارجیت رہی ہے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا یار اجتہادی مسائل کے اندر تصویر کا پہل تھا اجتہادی مسائل میں ظلم تو یہ ہے مردود کتنی مسائل کے اندر تصویر ہوتی ہے ضروری کفی ضروری ہوگی خالی کپڑی بھی نہ ہو ضروری بشاور کے اندر جا ضروریات دل سے بن جاتے ہیں جن کو آن خاص جانتے ہیں وہاں پر جا کر تکتی ہوتی ہے <تصفح> وہ ان تمام اصولوں کو بالائے تاخیر وہ اپنی سر زوری اور سینہ زوری اور جو ہے نا وہ آ, آ, آ, چوری سینہ زوری کے طور پر وہ کیا کہتا تھا وہ کہتا ہے یہ سب مشرق ان اسی ان, مردوت کے فتووں پر ان خدیشوں نے دنیا قائم کی اور اپنے وہ اپنے آپ کو عملی کہتا تھا اور یہ بھی اپنے آپ کو عملی کہتے تھے وہاں پر لگے ہم تو عملی ہیں اور عجیب بات یہ ہے یار کیسی عجیب بات ہے کہ ان یاروں کو جب گرفت ہوئی کہیں سے تو فورن کرکٹ کی طرح رنگ بدل گیا ارے بھائی ہم کم کہتے ہیں کسی کو ہم کہتے ہیں? تو کہتے تھے ابن عبد الواب نے اندازہ لگاؤ جس کے فتووں پر جس کی تحریر پر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 دوسری طور پر جب کسی نے گرفت کی عالم نے یار یہ کیا تم کرتے ہو تم تو پھر خارجی ہو نہیں نہیں توبہ توبہ توبہ ہم تو کسی کو کافر ہم تو شیخ اکبر کو کبھی کافر کا ہے ہم کس مقل کو کافر کہتے ہیں سب امام براہ سب امام ٹھیک ہے وہ گرگٹ کی طرح طرف نا موقع شناخت منافق لوگ جس طرح کا وقت چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کو اپنا الو کا جو اتنے فیملی ابھی ایسے کرتا تھا یہ میرے پڑھنے میں آیا امام تفیق ہرشنی نے لکھا ہاں کفایت اختیار کے اندر میرے خال میں امام تفیقی نے لکھا کہ یہ اس کا کام ہے اور جتنے وقت میں پکڑا گیا گرگر گرگر کی طرح رنگ بدل جاتا ہے جو پہلے دعوے کرتا ہے اس کو فوراً بدل جاتا ہے اسی طرح کا ان کا اور تازہ ترین بات کیا ہے تازہ ترین ہے کہ اپنے کے علاوہ سب کو مشرق کافر ہے تاکہ اپنے بڑوں کو بھی یہ کہہ جاتے ہیں جب ان کی مات ماری ہوتی ہے طالب شہزان ہیں کہ طالب الرحمان راول پنڈی کا بڑا مل اس کنیر کے ساتھ میری بات ہوئی میرے محفوظ بابو میرے پاس بڑی پڑی ہے تو اس کے اندر میں نے پوچھا شاہ ابری اللہ محدید سے میں نے کہا جی بہادرۃ الموجود کاظریہ جو ہے رکھنے والا پہٹا صاحب کافر ہیں مشرق ہے میں نے کہا جی شاہ بلی اللہ صاحب اور ان کے تمام بیٹے جو ہیں وہ یہی اعتقاد رکھتے تھے واضح الوجود کا نظریہ رکھتے تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مکتوب المکان مکتوب المادنی شاہ بلی اللہ محدود رحم اللہ کا میرے پاس ہے عربی کے اندر پھر ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین محدود صدیل اللہ کا دمخل باطل جو ملا غلام یا بہاری کے انہوں نے لکھا تھا وہ بھی میرے پاس موجود ہے وہ واضح الوجود کے اس بات پر ہے شیخ عبدالعزیز محدث فتح کے کے اندر موجود ہے فتح عزیزیہ شریف کے اندر کہ بہادر بابا ما بل موجود ہے برحق ہے اور یہی عقیدہ صوفیہ کا یہ نظریہ پھر سب اسی طرح سب کے سب اس کے قائل ہیں تو وہ کہنا لگے یہ سب مشرت ہے وہی خبر سکی بات ہے مسلم صاحب مسلم ہے وہ آ گیا نا وہ جو ہمارے آدھی سے میں بھی آگیا گیا وقت دیکھا <سؤال> وقت کیا چلو ٹھیک ہے سمجھ نہیں آ اب اس کے بعد جب میں نے تاکیق کو آگے بڑھایا نا اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ انگریز پرست ہے یہود نسارا کے پرستار ہیں یہ دوست نہ کہنا ہے جس طرح کے سکولی ہے نا سکولی پرستار اور غلام ہیں دوست کی یا قدر ہوتی ہے دوست کی دوست قدر کرتا ہے یہ لاسطی انگریز جو ہیں وہ ان سکولیوں کو ان واپیوں کو وہ تو برابر بھی نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں جب کتے برابر نہیں سمجھتے تو معلوم ہوا یہ ان کے غلام اور ٹچو ہیں یار اس کو دوست نہ کار کرو پاکستان کو امریکہ برطانیہ کا دوست مت کہنا یار ایمان سے یہ بہت بڑی تو مطلب ہے کہ توہمت ہے ان پر توہمت مت لگا حقیقت یہ ہے کہ یہ غلام اور پرشتار ہیں اور ان کو بھی اس بات پر غصہ آتا ہے کہ کیوں ہمارے دوست کہتے ہیں دوست برابر کا منوا لیتا ہے نہ وہ دوست ہوتا ہے یار آگے سے آ کر جاتا ہے نہیں دوست کی دوست تو ماننا پڑتی ہے نہ مانے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے ناراض ہو جائے گا جس کا کان پکڑ کر کراں کام کروایا جاتا ہے اس کو دوست نہیں کہتے اس کو غلام بلا وہ ڈڈو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو وہ کان پکڑ کر بات کام کروا لیتا ہے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 آنے سنت کہاں لکھا چلو تم لشکر طیبہ دکھا دو بھائی چلو مان لیا کہ تمہارا لشکر طیبہ کا نام جو ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے اب بتاؤ کہ یہ جماعت ال کیا قرآن و حدیث کے اترنے کا اب بھی وقت اور زمانہ ہے مسلمان تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سلسلہ ایواز مول ہو چکا ہے جب سلسلہ اباج مول ہو گیا تو ہم نے مان لیا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 تو دونوں باتیں شرک ہے اور نہیں ہو تم تو کہتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کا عمر شرک ہے امریکہ اور کفار کے کہنے سے تم نے نام بدل لیا یا ان کے ڈر سے بدل لیا یا توحید والے وہی وہ ہوتے ہیں جو کافروں سے ڈرتے ہیں پھر اور پھر ہوتے تو ہو بھی مجاہد مجاہد تو ویسے نہیں ڈرتا یہ <laughs> <laughs> تو وہی بات ہے جو میں نے وہ ہیڈ پانچ منٹ پر ہم گئے بابا جی شیخ صاحب صاحب سے کون سی جماعت والے تھے حرقت المجاہدین مجاہد. والے پتنی کون تھے وہ چندہ کر رہے تھے آه. ادھر سے گانے چل رہے تھے ایبن پر فوٹو <تصفح> ہندوؤں کی رکھی ہوئی تھی کجروں بھی تو میں ہم آٹھ دس ساتھی گئے ہوئے تھے وہ اعلان وغیرہ چندے کے لیے کر رہے تھے میں نے کہا یار ماشاء اللہ جاد ہاں ہاں ادھر اس میں ایسے لوٹے جا رہی ہیں فلان میں نے کہا یار ایسا کرو یہ سامنے نہ پید پر ہندوؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کم از کم اپنے گھر سے یہ تو نکال لو مجھے کہتا ہے تو لڑائی کراتا ہے کیا میں نے کہا جی معاف کرنا اب پتہ چلا ہے کہ مجاہد بغیر لڑائی کے یہ وہی بات ہے کہ شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار <laughs> بے غیرت کے بچے ادھر فوٹو لگی ہوئی ہے بغیرت کا بچہ وہ گھر سے نہیں نکال سکتا اور ادھر جا کر تو لڑ رہا ہے وہ پنگے لے رہا ہے لڑ نہیں رہا وہ تو پنگے لے کر مسلمانوں کو لڑاتے خراب کراتا ہے بھرواتا ہے بے غیرت بچے تو مسلمانوں کو بڑھوا رہے اسے امریکہ کے اشارے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 دیا جو عنوان دیا عنوان کو ثابت کرنے کے لیے وہ اب لائٹ ہے اور صحیح محل نویش صاحب حصے کی طرف آتا ہوں یعنی وہابیوں کی انگریز پرستاری اور غلامی کے دھیان میں जी. پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہابیوں کی کی دوخش میں غیر مقلدوں کو یعنی جو کہتے ہیں کہ جی ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہم خود قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے وہ حدیث کہلواتے ہیں اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں وہ غیر مقدم نہیں کرتے دوسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں ہیں ہم اماموں کے ماننے والے ہیں وہ عقیدے میں جو وہاں ہیں اور نام ان کا نام دیوبندی ہے ایک ہی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں باقی وہ سب اتفادت. تقلید کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں وہ کہتے عام نہیں کرتے دیوبندی کہتے ہم کرتے ہیں اہل حدیث کہتے ہم صرف ایک مسئلے میں اختلاف ہے باقی سب میں اختلاف اعتقادیات جتنے ہیں ان میں متفق لوگ ناظری کسی بات میں جا کر اختلاف کرتے ہوں محمد بن عبد الوہب جس کا ابھی میں نے عرب کا وہ نجری بڑھا جس نے وحابیت کی یہاں یعنی اپنے دور میں ابن تعمیہ کے بعد داغ بیل ڈالی بنیاد رکھی شروع کیا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 بتاب رشیدیہ ادھر وا پچھے پڑا ہونے یا الماری درمیان آی الماری ویکو درمیان والی الماری کتاب آتی ہے بتابر رشیدی دیو بندیوں کا خطب و نرشاد سارے دو بندیوں یعنی جین سے مذہب دوبند دیو بند نام آگے مذہب کے حوالے سے چلا ہے وہ سب اس پر متفق شخص ہیں اور کیوں ہیں جو بندیوں کے بڑے اکابر جن کو شمار کیے جاتے ہیں وہ یہی ہیں قاسم نالوچ ہے رشیدہ گنگو ہی ہے اشرف تھانوی ہے خلیل امبیڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کے اکابر اربا ہیں چار ان کے بڑے شمارے باقی تو سب چیلے نے اپنی کتاب خطب شمار ہوتا ہے رشید گنگوئی اس نے صاف ہتاو رشیدیہ کے اندر لکھا جب اس سے پوچھا گیا محمد بن عبد الوہ کا ایسا شخص اس نے کہا وہ اچھا آدمی تھا اور اس کے عقائد اچھے تھے اللہ آدمی بھی اچھا تھا اچھا ایک چلو کہہ دیتا آدمی اچھا تھا جی کسی حوالے سے جب عقائد اچھے تھے تو اب تو کوئی تعویل کی گنجائش نہیں رہی آپ کو کوئی مانا نہیں تو سکتا اور جب عقائد کو اچھا کہہ دیا تو ختم ایک آدمی کہتا جی فلاں اچھا ہے بار سے کہ مثلا ملن ہے مال دیتا ہے جیسے ہاتھ امسائی کی ثقافت کے حوالے سے تعریف کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے کرتے حالانکہ وہ کافر تھا تو کسی ایک جزوی حوالے سے کسی کی تاریخ اچھائی کی اس کی کی جا سکتی ہے لیکن جب یہ سراہد ہو جائے کہ میں اس کے عقائد کو اچھا سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کا ہم عقیدہ آدمی ہیں رشید گنگو ہی یہ کہہ رہا ہے فتح رشید یدر کہ وہ اچھا تھا اس کے عقائد اچھے تھے بات کو سمجھنا ذرا <سؤال> اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں حنفی ہیں اور فتوا شامی خنفیوں کا بہت بار فتوا اور کتاب دنیا بھر تاخیر کی کتاب سے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ لکھ رہے ہیں عبد کا نام لکھ کر محمد عبد الوہب کا تو وہ اور اس کتابیں مطمئن سب خارجی لوگ ہیں بے <سؤال> شک کیا انہوں نے کہا خارجی لوگ <سؤال> <نہیں سؤال> انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے قیاض غلط ہے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 اور اس بنا پر ان کو واجب القتل سمجھتے ہیں تو وہی وہ خارجی ہیں وہ تو ساتھ بھروا گئے تھکان بھی والے تحقیق کر کے بتا گئے بات نہیں سمجھ آ رہی اگر مال کی فکا والے ہیں وہ بھی کہہ گئے اسی طرح شافعی فکا والوں کی دادیں بھی پڑی ہیں تو بھئی جب یہ سا... بلکہ حنابلہ کے اپنے ہم... یعنی حملی حضرات جب ان کے گلی قائد پر مطلب ہوئے تو انہوں نے بھی برات کا اظہار کیا سبحان اللہ ہاں یہ جو محمد بن صاحب تھا نا اس کے بھائی تھے اس کے بھائی تھے شاید سلمان ان کی کتاب میرے پاس پڑی ہے بھاٹیا میں سبحان اللہ وہ تھے اور بھائی تھے سکھل بھائی تھے انہوں نے خلاف کتاب لکھی ہے میرے پاس موجود سمجھ بات کیا آ رہی سبحان اللہ ملتے ہیں بازار میں مترجم بھی آ گئی ہے وہ اصل <سؤال> عربی میں یہ <سؤال> لکھ رہا ہے یہ کہتے ہیں میرے کو کتاب ہی نہیں ملی یار کیا چکر ہے ڈبر آئی اپنا واٹیا نے کتابیں دیکھو پچھا یا ادھر الماری درمیان لفافیا یہ دو عشے آدر یعنی دو دھڑے غیر مقلد. مقلد اصل مقصود اور خنزیروں کا کیا تھا کہ پھنساؤ کون پھنساؤ ہو سنیوں کو بیش. کوئی تقلید سے بھاگا پھنسے گا بیش. کوئی تقلید میں آیا پھنسے گا پھنساؤ جس طرح پھنستے ہیں بیش. یہ فتوا رشیدیا بندیوں کا یہ ہے رشید گنگوئی حکمر ارشاد یہ جن. جناب اکوڑا خٹک نو انہوں نے نکالا ہے. سمجھ نہیں آئی, باز کی؟ جناب سمجھ آئی بھائی اچھا جی اسماعیل دہل اور کتاب تریم وغیرہ اس کا ذکر میں کروں گا ہی. یہ بھی دیکھ لیں آپ لین میں رکھنا یہ ادھر گیا وہیوں کا قائد دو سو بیاسی شفا کتنا دو, دو سو, بیاشی شفر. سو بیاشی شفر. وادیوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے پہلے وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے مردود ہے یا مقبول اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اعلی سنت اور جماعت ہے مخالف کسی امام کی تکلیف کرتے ہیں یا جواب اس وقت اور ان اطراف میں وہاں بھی سنت اور دیندار کو کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے نا یہ وادیوں اچھا وہ جو ہے نا پہلے تین سو ستس سب تین سو ستائیس ہے اور ہاں ٹھیک یہ جی سوال عبد الوہاب نزدیک شائق حضرت کہتے ہیں محمد بن عبد کو لوگ وہ بھی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا سنا ہے کہ مذہب عملی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا بدا تو شرک سے روکتا تھا مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی سخت مزاج تھا ویسے لیکن ہاتھ تھا عامل بالحدیث آدمی تھا لوگ وہ بھی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا کیا سنا ہے کہ لوگ مذہب ہم رکھتا تھا عامل بلحدیث بدعت و شرک سے روکتا تھا یعنی اس کا جو مسئلہ تھا بدعت وغیرہ شرک کے متعلق وہ ٹھیک تھا اور وہ روکتا تھا صحیح تو مذہب کو صحیح کہہ رہا ہے نا بات میں سمجھ گا اچھا سوال آگے پھر وہ چل م. رہا ہے وہ ابھی کون لوگ عبد الباب نزدیک کا کیا فیچہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا اور عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق جواب محمد عبد الوہاب کے مختلف کو وہ بھی کہتے ہیں ان کے عقائد عمدہ تھے عمدہ یہ جو میں نے لفظ کہا تھا ان کے عقائد عمدہ عمدہ کیا کہتے ہیں تقریر جو اچھا دیکھو اب کیونکہ ان کے بڑے نے لکھ دیا کہ عقائد ان کے اب دوسرے کو وقت پڑ گیا ادھر تو ہم جینے کے نہیں رہے جب ہمارے شاخ نے کہہ دیا کہ کے عقائد عمدہ تھے تو اب ہمارا کیا بنے گا پھر انور شاخ کشمیری فیض الباری خلیل پوری اس کے خلیل امبیٹو ماں مختار یہ وہی بھارت دور مختار والی نقل کر کے یہ کہتا ہے ہمارے نزدیک وہی حکم ہے انور شاہ نے محمد بن عبدالف کانا جن بلی دن خلیل مدرا سن لیجیے جن کی یہ پیروی کرتے ہیں کیا ایک شاخ کہہ رہا ہے ان شخص تھا اور فیض الباریک المحمد المف کان اللہ انور شاہ کشمیری اما محمد نجدی رفت الب نجدید بلی درخلی رز میں کون دماغ تھا وہ ماٹھے دماغ تھا علم کا تھوڑا تھا پکانا یہ تھا سارا حکم بالکفر کفر لوگوں کو کافر کہنے میں جلد باز تھا بلا مفی حضل واطی اللہ اور حق بنتا ہے کہ ایسا آدمی جو بیدار دل ہو پختہ ہو اور وہ کفر اسباب کفر کو جانتا ہو وہی لوگوں کی تکفیر کے متعلق کلام کرے تو دوسرا نہ کرے یعنی اس نے جو کلام کی وہ غلط کی یعنی ورشا کشمیری کی فیض الباری جی خلا کے حوالے سے ہے پھر آگے خرید امبیٹوی نے کہا الحکم دفی ہم معافی ٹھیک ہے نا اب سمجھنا تھا یہ وہابیوں کے قائد اس امد... کو کہتے ہیں چال بازی اب دیکھو میں چال بازی ان کی تمہیں دکھاتا ہوں عجیب و غریب ایمان سے بتانا یہ دو بندی لوگ جو ہیں امام احمد رضا بریلوی اور سنیوں کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں بذاتی مشرق جی جی واجب القاتل جی پتہ نہیں کیا کیا ان کے فتوی ہیں حتیٰ ان کا رسالہ چھپا جی نکلا ہے وہ نام ہے اس کا تاریخ ہے اپنا سر سال روح دانت سر سال روح داد جش نے سد سالا, سالا دیوبند اس کا جاباز جاب تھا جاب کا جو بندی ہوا ہے اس میں سو سال کے بعد سو سال پورا ہونے پر جب دار دیوبند میں جلسہ ہوا بہت بڑا عالمی جلسہ انہوں کیا وہ سب سال یعنی سو سال کے بعد انہوں نے جشن کیا کہ ہم سو سال سبھی دوزر بھی ہم کامیاب ہیں تو اس کامیابی کے اندر انہوں نے جلسہ کیا اور جلسے کے اندر اندرا گاندھی وغیرہ سب کو بلایا تھا नहीं. وہ ساری تصویریں بھی موجود ہیں میں دکھاتا ہوں اس سے بھی میں آپ کو حوالہ حوال پیش کروں گا وہ بھی پیش کرنا بھائی ادھر بیٹھے ہیں اس okay. کے اندر بتانے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بند کے مولویوں کا کافلہ ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوئے ہیں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 علامہ اقبال نے بند لکھا تھا بند حسین احمدی جی اللہ جبیس حجم ہنوز ری ورنہ بند حسین احمدی چی اللہ جبیس سرود بر شر ممبر کے مل کہ بے خبر سے مقام محمد حربیس بصطفیٰ رسا فیشرا کے دیہ ہم گر بہ نہ رسیدی تمام بلا حبیسی یہ مصر اقبال کے حسین احمد مدنی کے خراب لکھے انہوں نے تہلکا مچا دیا دنیا کے اندر اقبال کا ایک نام تھا اور اتنا سخت گلے کہ جو بندیوں کو یہ کہنا کہ یہ عجمی لوگ ابھی تک دین کا راز نہیں جاتے ورنہ کیسے عجیب بات ہے کہ دو بند مدرسہ دین کا ہے اور حسین احمد یہ راگ الاپ رہا ہے یہ راگ الاپ رہا ہے یہ اعلان اور نارا کا لگا رہا ہے کہ جناب دین جو ہے وہ قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے جدیو بند حسین آمدند حسین آمد جیسا اتنا گمراہ کرنے والا بندہ یہ نکل رہا ہے یہ کیسا دین کا مدرسہ ہے زدیوبند حسین آمد اس بال کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے وہ اس دن ہے نا وہ آپ کے پاس اور جناب ان کا تاریخ حجی بھی تاریخ رقم کرنے والا نیا یعنی جو اٹھ رہا ہے وہ آیا تھا اور جامعہ اشرفیہ کا فاضل تھا یہ میلال اشرف کا ساتھی تھا اس نے کہا آپ کے پاس اس کا نام علی رضا علی رضا نہیں کر رضا کیسے ہوتے ہیں علی نام تھا اس کا وہ آیا تو اس نے یعنی کون سی بات نہ کر رہا تھا یار ہاں اللہ نے اقبال کے بارے میں اس نے بالا خیال کوٹھی اس نے نولہ کہا میں تو دو راتوں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہتے جب اس نے کہا نا بالا سیال کوٹی کے متعلق بھی آپ سے بات ہوگی میں نے کہا وہ ہاتھ ملا نہ کہ میں کہاٹ جائے چل چل پیش جا تیرا سیدھا پستول جو میں نے کہا شیدہ گنگوئی جو ہے نا اس کا اسکول میں بات کروں گا ہاتھ میں لا سکتا میرے بزرگ کی توہین جو میرا ممدو ہے تم نے کتاب ہے تھا چھوٹا موٹا تھوڑا تھا پہ کتنا اس نے ڈگری کی ہوئی تھی وہاں کا فاضل کا شرفیہ تھا وہاں مدرس بھی رہا تھا کہاں اور مدرسوں میں پڑھاتا رہا اور, اور چودھری طبقہ بھی اس کے ساتھ تھا یہ چار اور آدمی تھے مطلب اس کی تاریخ ہے پوری اچھا ہاں تاریخ دی من کو آسرن اور ترتیب دینا چاہتا ہے تدمیل کرنا چاہتا ہے اس کی تو تاریخ چلا رکھی ہے اس نے تو ایسا آپ کا میں نے ایسے ضریل کو چلا گیا آگ لگتی ہے ایک سال سے آخری کمال کا فکر ہے یار بم کہتے اور دیو وہ ملا بمستفی بیرا کے دی ہماؤ یہ وطن وطن کو چھوڑ مستفیٰ کا غلام بند مستفیٰ کے ساتھ رشوت قائم کر کے جو مستفیٰ کا مسلمان ہے اس کو پاؤ ہماری قوم ہے جو نہیں ہے اس کو قوم ہماری قوم میں نہیں ہے چاہے وہ ہندوستان کا ہے چاہے باہر کا ہے ہاں جی تو بے مصطفیٰ میں مصطفیٰ بھی رساکرا کے دی ہم اس کے سراسر دین نبی کی ذات ہے سبحان اللہ گر بابو رسیدی اگر آپ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا تو تم پکے ابو لاہو تمام بولا حبیست بولاحب کا لقب دیا ان کو کہ تم پکے بولا گو اگر اسی نظریے پر رہتے ہو جو تمہارا نظریہ ہے وطن سے بنتی ہے حسین احمد تو پکے ابولاب اس <تصفح> <تصفح> نے پہل کا بچا دیا جی دنیا میں یہ جی بدھوں پر خلاف طوفان کھڑا ہو گیا مر گئے منہ نکالنے کے نہیں تھے لوگوں کو منہ دکھانے کے نہیں تھے اس وجہ سے یہ غصہ رکھتے ہیں اسے. ہمارے پالم اقبال سے, سے. سمجھنی بات کی آ رہی میں وہ پختہ تھا اپنے آج ہی میں نے شیر لکھا ہے اس بال کے جاوید نامے سے ہاں اقبال کہہ رہے اپنے بیٹے کو بیٹے دین کے اندر جس طرح ہیرا ہوتا ہے ہیرا اس طرح مضبوط ہو جا ہی کیا ذات ہے آپ جانتے ہوں گے ہیرا وہ ظالم ذات ہے کہ اگر لوہا نیچے رکھ کر ہیرے کا کچرا رکھ دو اوپر سے جتنا بھاری سخت سے سخت مضبوط سے مضبوط لوہا مارو جتنا سخت سے سخت مار سکتے ہیں چوٹ لگاؤ ہیرے کا کام ہے یا یہ اوپر کے لوہے میں گھس جاتا ہے یا نیچے ٹوٹ رہا نہیں ہے جس <سخن> <آہ. سخن> کو الماس کہتے ہیں فارسی میں اس کو الماس کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں اپنے بیٹے کو اور مسلمان کے بچے کو کہتے ہیں دین کے اندر ایسے جی, جی ایسے مضبوط ہو کر رہے جس ہوتا ہے لاکھ تمہیں کو سے ہٹانے والا ذرا پر ہٹنے کا نام میں جان کا لیا اور ایک کافی لازمی غزالی ہے زمان سرکار ہیں جو بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے تو دست نگر نہیں بنایا میں نے انگریز کا ٹٹو بنایا ہے اس وجہ سے کہ چلو کسی کا ہاتھ نہیں دیکھے ہاتھ نہیں دیکھیں لیکن یہ ہے کہ اپنا پیچھا بھی دکھاتے رہے لوگوں کا پیچھا بھی دیکھتے ہیں اپنی عزت لٹواتے رہے لوگوں کی عزت میں نے ان کو دست نگر نہیں بنایا ملا نہیں بنایا لیک آدمی کی بات کو حیات غزالیہ سماج کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بھئی انگلش پڑھائی ہے میں نے دست نگر مولوی نہیں بنایا میں نے کہا اس خبیس سے پوچھو وہ خدیس یہ انور علوم جو تم نے ملتان میں بنا رکھا ہے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 یعنی کیا مطلب پکے کنگلے بننے سے <تصفح> بڑے. اس میں اس واسطے اپنے پڑھا سارے تاکہ پکا کنگلا بنے اور موجودہ انوار لوں میں ہیں اور مناسب اور گزر بازو اور کیا انگریزی ٹسو کیا تمہاری بات بیان کریں کیا کیا تمہارا ظلم بیان کریں خیر تم بھی بھاگیوں کے ساتھ جو انگریز کے سمجھنا سمجھنا ذرا خیر اس پر تو میں تبصرہ کروں پھر اسی پر ہی وقت لگ جائے گا. اس بات پر میں تبصرہ کروں قسم خدا کی او ہو ہو, ہو ہو ہو سب شرک تم اسی بات اسی, اسی کے اندر شرک دیکھو اسی کے اندر کفر دیکھو اسی کے اندر تمام دگا بازی دیکھو پتہ نہیں کیا کچھ منافقت دیکھو سب کچھ جی, جی, جی, جی. ایک بات سے نکال کر باہر لوں گا شک اللہ تعالی کے قدر سے ہمارے ہاتھ میں بات آئے اور پھر بات کا کچو من نہ نکلے اللہ اس کا سب کلجا پوٹام نکال دیتے ہیں دیشن. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا کرم جب اترتا ہے تو لفظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بات پڑی ہے سمجھ نہیں آ رہی دیشن. تو جناب جی نا دین میں مکلا وہ یہ کہہ رہا ہے دین میں مکلا دین میں ہیرہ بن جائے اور کادمی کہتا ہے دین میں کھیرہ بن جائے جو چمہ مرضی کھا جائے آئے آئے آئے نسل کو سارے ساری کھائی گئی نہیں کھائی گئی کھائی گئی تو بات یہ کر رہا تھا بھائی کہ دیو بندی ان کی دگا بازی دیکھو منافقہ داجل فریق امام احمد رضا کو شیاب الشاطف کے اندر وہی حسین احمد مدری جگہ جگہ تو کیا کہتا ہے کاخر اعظم دجال دجال کے بغیر تو بولتا ہی نہیں ہے نا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 یا قیم الاسلام کس کو کہتے ہیں ان کا مدرسہ دیوبند کا متم ہوا ہے قاری طیب قاسمی یہ قاسم نانوتوی جو مدرسہ دیوبند بنانے والا تھا جو اس کا پوتا ہے کیا ہے پوتا ہے اس کے یہ تقریر ہیں خطبات پانچ جلدوں میں چوتھی جلد میرے ہاتھ میں ہے مکتبہ لدھیانوی کراچی سے کراچی سے چھپا ہوا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 بریلوی عالم کی توہین بھی درست نہیں عنوان ہے بریلوی عالم کی توہین بھی درست نہیں آگے سنگا اب مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں اب مولانا ہو گئے مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں ایک دن حضرت تھانوی اشرف تھانوی جو ان کے اکابر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اب ایک دن حضرت تھانوی کی مجلس میں غالبا خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب نے یہ وہی خواجہ عزیز الحسن مجذوب ہیں جنہوں نے سوانح اشرفیہ لکھی ہے اشرف السوان لکھی ہے حضرت نے یہ خلیفہ تھا اشرف کا یہ وہی ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضرت سمن رہتی ہے کہ اس میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں آتا تو آپ مسکراہ پڑے کہا نیت اچھی ہے ثواب ملے گا یہ اشرف السوانح کے اندر یہ مجذوب ہے ہو سکتا ہے یہ بات بھی مجلوبی کی حالت میں آپ نے کہہ دی ہوگی خیر <وضحك> خواجہ عزیز الرحسن مجذوب صاحب نے یا کسی اور نے یہ لفظ اشرف تھانوی کے سامنے کہا کہ احمد رضا یوں کہتا ہے سمجھو سر احمد رضا یوں کہتا بس حضرت بگڑ گئے اشرف تھانوی صاحب حضرت بگڑ گئے فرمایا عالم تو ہیں ہمارے سنت فتاور میں جگہ جگہ فرماتے ہیں دیو بندیوں کو عالم کہنے والا امام سفارت ہے سنو عالم تو ہیں ہمیں توہین کرنے کا کیا حق ہے کیوں نہیں تم نے مولانا کا لفظ کہا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 نکال نکال جلدی سے معاملہ غرب بہت ڈانٹا ڈپٹا آگے سنو یہ اشرف تھانوی کی بات تھی ایک طرف کیا شیاب شاق میں تجال تجال چل رہا ہے اور ایک طرف واحد کا لفظ جو ہے مولانا کا لقب نہیں دیا اور واحد کا لفظ بول دیا کہ جی احمد رضا کہتا ہے اور اتنے پر ہی حضرت بگڑ گئے بگڑے جو ہے بگڑے بگڑ گئے آپ حضرت آگے کیا کہتا بہرحال ہم تو اس طریقے یہ ابھی حکیم الاسلام یہ خود حکیم الاسلام ہے اب حکیم الاسلام مدرسہ دیوبند کے بانی کاسم گہنوتری کا پوتا حضرت کہہ رہا ہے کہ ہم اس طریق پر ہیں کہ قت ان ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے کافر فافک کہنا تو بڑی چیز ہے اللہ تمہارے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے نہ اندازہ لگا قطعن اس کا مطلب ہے یقینی بات ہے جک نہ کرنا ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھ جائز نہیں سمجھتے یعنی کیا مطلب امام محمد رضا کی بے حرمتی اور بےتی اور ان کے خلاف کچھ ایسا لفظ بولنا یہ دارال دیوبند کے مدرسے سے تمام ملاوں کی مہر لگی ہوئی ادھر پڑی ہوئی ہے حکیم انہوں نے خود چھاپا ان کا اپنا خطیب شب سب کچھ حکیم ہے ان کا محتم ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا طریقہ ہم ہم ہم اس طریقے پر ہیں ہم دیوبند والے اس طریقے پر ہیں کیا کی بے امت نہیں سمجھتے یعنی شرح طور پر شرح طور پر اس کا مطلب ہے جتنے واپی دیوبندی آل حضرت کے خلاف بولتے ہیں کوئی بکواس کرتے ہیں کوئی بے ادبی کا کلمہ بولتے ہیں تو یہ عوامتی شہری طور پر گناگار ہیں دیوبند کے فتوے کے مطابق بار کیا جو ذمہ دار بنتا ہے کا مرکز نیچے حضرت اوپر موسم بھائی یار اتنے بڑے مدرسے کا تو میلوں کے اندر مدرسہ ہے تو میلوں کے اندر ارے بھائی جس پر انگریز مہربان ہو تو میلوں میں بنتے ہیں مدرسے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 سمجھ <laughs> نہیں آ رہی یہ وہی منافقت ہے کہ جب ابن عبد البہاب کی طرف سے ان کو پکڑا جاتا ہے تو فوراً نکلتے ہیں بھو تھا بلی دن وہ فیصل بار ان شاء کی بلی تو تباہ تھا خود ذہن تھا فدو تھا بس وہ ایسا دیتا آدمی تھا فلان تھا ورنہ امدہ قائد ہے حضرت ایسے انہوں نے کہا امام صابی مالکی جیسا عارف بلّا صوفی بزرگ اللہ کا ولی امام کہہ رہا ہے کہ حزب الشیطان یہ شیطان کا گروہ ہے شیطان کیا شیطان کون سے جھوٹ نہیں بولتا اور ایمان سے بتاؤ ان کے تو عقیدے میں ہے یہی فتح یہ رشیدیاں جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے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 جو سودا ہو گیا سارا آیا تھا آپ کے سامنے کیا کیا تھا اس کا میں نے تاریخ کا محقق بن رہا تھا کہ میرے پاس آئے حوالے لینے کے لیے کیا آپ بس حوالے کو دیں میں نے کہا بات ہے ان شاء اللہ دوں گا ایسا حوالہ دوں گا آپ یاد رکھیں کیا حوالے لے رہا تھا کہ دارالعلوم دیوکان والے انگریز کے دشمن انگریز مخالف جب میں نے کتاب سامنے رکھی میں نے کہا یہ نہیں پڑھا میں نے کہا یہ کپڑی نہیں رکھتے تھے کو پڑھتے تھے میں کچھ تب رہ گیا تھا ان کے حکیم علیہ السلام قاری تیم کے قول پر دشت. رات میں نے وہ تبصرہ پیش کیا کہ یار جو کچھ یہ قاری تجرب نے لکھا ہے اس قاری قدیث نے جو کچھ لکھا ہے حقیقت ہے یا خلاف حقیقت جو کچھ اس نے لکھا کہ بھئی ہم تو احمد رضا خان سے مولانا احمد رضا خان صاحب جو ہے ان کی بے حرمتی کو بھی قتل جائز نہیں سمجھتے کافر فاسق کہنا یہ تو بڑی چیز ہے کیسے نا یہ حقیقت ہے یا خلاف ہے کی؟ اگر یہ حقیقت ہے تو سارے دیوبندی اور وہ خود بڑے حقیقت کے خلاف کی چلتے ہیں اگر یہ حقیقت ہے تو سارے شرح کے خلاف سن رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو گالی نکال کے سمجھ نہیں آ رہی یہ تو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان کا ضیاء الرحمان فروکی تھا وہ دوسرے جو کافر احمد رضا کافر قلعہ پتہ نہیں کیا کیا تقریباً غریب بکواس ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر اور فاسق ہم فاسق تک بھی نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ بےرومتی بھی نہیں کر سکتے کوئی یعنی واحد کا کا نہیں بول سکتے جب بھی بولنا ہے ہم نے مولانا کہنا ہے مولانا یہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا مولانا کہتا ہے اس میں بھی بےرومتی ہے یہ کہہ رہا ہے اس میں بھی بےرمتی تو بےرمتی کا لفظ ہم ختم جائے سمجھتے ان کے لیے ٹھیک ہے نا اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں اب حقیقت ہے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 اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر اس کو کہنا بالکل جائز نہیں ہے وہ مسلمان ہے وہ عالم ہے بہت مذم ہے محترم ہے واجب الحترام ہے تعظیم کے کلمات کے ساتھ ان کو یاد کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں ہم فلاں اچھا جب یہ بات ہے تو حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ واپس کوفر کو اپنی طرف لوٹ جاتا ہے تو پکا تو ان کا نہ رہا سمجھ نہیں آ رہی تو لوگ کافر جن کے عقائد کوفر کیا ہے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 اگر عقائد میں نہیں رکھتے کودتے تو کیوں ایسا کام کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ ایک ہے ابن عبد کی طرح یہ ہر چال ہر رنگ بازی ہر طرح کی دغہ بازی کر لیتے ہیں اور منافع ایسے ہی ہوتا ہے تو زمانہ پرست ہوتا ہے وقت پرست ہوتا ہے کبھی سال مجموعہ رسائل ابن ابن عبد الوہاب میرے پاس پڑے ہیں آپ دس جلدوں میں سعودی حکومتوں کی طرف سے چھپ چھپ کر آ رہے ہیں ان میں پڑھے دیکھو تو سی. ایک جگہ پر ایک کو کافر مشرق کر واجب القتل کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پر کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں سب مومن ہیں ہم کون ہم کب, کب کافر ہم نے کو کہا تو, تو سمجھ آئی ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ نے سفہ احلام ان کو کہا ہے انہیں حادی سے مبارک کے اندر جو خارجیوں کے متعلق ہے ذرا آپ نے فرمایا اخلاق اکلوں ویلے ہوں گے اکلوں اکلو ویلے خود احمق سفی نادان بے وقوف احمد مورخ جنہوں اکل مرتب ہونے ہی نہیں لانتی کبھی کچھ کر دیں کبھی کچھ کر دیں ان کی زبان ایک نہیں ہے اپنی چیت نہیں رہنی صاحب یا تو احداث السنان کو سیکھا جائے نو عمر سے جی بنتے ہیں سکولی لڑکی جی ہے نا اب بات کو سمجھیے گا جی اب میں نے پہلے